في حق, حق ایک اور عقیدے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض اوسات مبنین کے لیے ایمان والے جو گناہ ہیں ان کے لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلاۃ وسلام اور اسی طرح جو اولیاء اور مقربین ہیں ان کی سفارش ان کی یعنی گناہ کی سفارش کا ہے جائز ہے ثابت ہے جس کے لیے پیغمبر کے لیے بھی کہ پیغمبر بھی ان گناہ کی سفارش کریں گے اور اسی طرح جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ ہیں وہ بھی گناہ گاروں کی سفارش کریں گے یہ, احل... آ... یہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہے البتہ اس کا انکار کیا ہے معتضی نے اس کا انکار کیا ہے معتضی نے لیکن آپ یہ بات سمجھیے گا کہ یہ والا اختلاف جو اہل سنت والجماعت کا اور معتضل کا ہے وہ اس سے پہلے والا جو مسئلہ بیان ہوا ہے اسی پر ہی متفر ہے وہاں آپ نے دیکھا کہ معتدلا کے مرتکب ہے تو اس کو تو سزا ہونی ہی نہیں ہے اس کو سزا ہونی ہی نہیں اس کو تو سزا دینا ہی جائز نہیں ہے معتدلہ کے مسئلے کے مطابق اور جہاں تک رہ جاتی ہے بات مرتکب کبیرہ کی اگر مرتکب کبیرہ نے توبہ کی ہے تو وہ بھی معاف ہو گئے لہٰذا اس پر بھی سزا جائز نہیں ہے اور اگر مرتکب کبیرہ بغیر توبہ کے ہیں تو اس میں ان کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے اس کو کیا کرنا یعنی وہ تو کیا ہے ایمان سے ہی کیا ہے خارج لہٰذا اس ایمان سے جو خارج ہو اس کے سفارش ہو ہی نہیں سکتی تو فرقان سنت وال جماعت کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے یہ آج ہے تو جو چیز پہلے سے ہی ممکن نہیں ہے جو چیز پہلے سے ہی ممکن نہیں ہے یعنی گناہ گاروں کی شفاہ، گناہ گاروں کی بخش ممکن ہی نہیں ہے متضرہ کے یہاں جیسے مرتکب کبیرہ کے لیے وغیرہ وغیرہ تو ان کے لیے سفارش کس بات کی جو چیز ویسے ممکن نہیں ہے تو سفارش کے ساتھ بھی ممکن نہیں ہے اور متضلا کے والجماعت کے ہاں چونکہ بخشش ممکن ہے کبیرہ گناہوں کی بھی لہٰذا ان کے نزدیک والجماعت کے نزدیک سفارش سے بھی یہ ممکن ہے اصل یہ اختلاف ہے کہ تو پہلے والے اختلاف پر ہی یہ والے اختلاف مبنی ہے بہرحال معتدلا کہتے ہیں کہ گناہوں کی بخشش کے لیے تو سفارش نہیں ہو سکتی البتہ مراتب کی بلندی کے لیے یعنی نیک لوگوں سے جو مراتب ہوں گے جنت کے اندر ان کے اندر یعنی مراتب میں مزید درجہ بندی اور مراتب میں زیادہ بلند مرتبے کے لیے سفارش ہو سکتی ہے گناہوں کی بخشش کے لیے سفارش نہیں ہو سکتی معترجنک کے مسئلے کی تفصیل یہ ہے لیکن اس کے لیے دراجنات کی بلندی کے لیے سفارش تو ہو سکتی ہے لیکن گناہ کی بخشش کے لیے نہیں ہو سکتی الزمت والماعت کے نزدیک شفاط ہو سکتی ہے ممکن ہے, جائد ہے دو آیتیں ہیں، کئی طریق آیات ہیں لیکن جو آپ کے سامنے جو دو دلیلیں دی ہیں سنت نے پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے سورہ کی آیت ہے تو تو اب یہ جو ہے کہ آپ ایمان والوں کے لیے اپنے لیے استفار کریں اور ایمان والی عورتوں کے لیے بھی کیا مطلب ہے اس کا ایک تو اپنے گناہ کی یعنی آپ رسول اللہ یہاں دم کا ہے اور دم کا اجلاس کبیرہ گناہ پر بھی ہوتا ہے کبیرہ پر بھی ہوتا ہے لیکن جب اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں گے تو پھر گناہ مراد نہیں ہوگا کہ انبیاء ہم بیاں کیا ہوں گے معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں لہذا یہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہوگی تو ہم کہیں گے کہ اس ضم سے مراد کیا ہے خلاف اولا خلاف اولا لیکن باقی ممین کی طرف نسبت کرتے ہوئے گناہ مرا کر اب جو رو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور ایمان والوں کی تو ایمان والوں کے گناہوں کی معافی مانگنا یہی تو سفارش ہے یہ تو بھی تو کیا ہے سفارش ہے کہ آپ کسی کے گناہ کی بخش ساتھ ہیں آپ کسی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے اس سے بھی سفارش کا ثابت ہوتی ہے کہ سفارش اور شفاعت جو ہے وہ کیا ہے ثابت ہے دوسرے پرانے میں دو چیز آئے تھے پما تن فاہم شفا آتش شاہی کیا ہے پما تن فاہم شفا کفار کے بارے میں آتا ہے کہ کل قیامت آمد والے دن کفار کو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش بھی کام نہ آئے گی کیا ہے کل قیامت آمد والے دن کفار کو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش بھی کام نہ آئے گی کوئی نفع نہیں دے گی پما تن فاہم شفا عب کے سفارش کرنے والوں کی سفارش کو کام نہیں آئے گی اب اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کی قباحت بیان کر رہے ہیں ان کی بدحالی بیان کر رہے ہیں ان کی مایوسی بیان کر رہے ہیں کہ وہ کل قیامت لیکن کتنے مایوس ہوں گے کتنے بدحال ہوئے ہوں گے کہ ان کو کسی سفارشی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی تو اس آئٹ کے اسلوب سے پتہ چلتا ہے کہ بقیہ جو کفار نہیں ہوں گے ایمان والے ہوں گے ان کے لیے جو سفارش ہوگی ان کو سفارش نفع دے گی ان کے لیے سفارش ہو سکتی ہے لیکن کفار کی جو بدحالی کا تذکرہ کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف کفار کے ساتھ خاص ہے کہ ان کو نفع نہیں دے گی لیکن ایمان والوں کو نفع دے گی تو لہٰذا اس آئٹ پر اعتراض جو ہو رہا ہے یاد رکھیے گا ایک ہوتے ہیں مفہوم مفائل مخہوم مخالف آپ کسی چیز کو ثابت کرتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی چیز آپ ثابت کرتے ہیں اور وہ اسی آیت سے یا اسی بھی چیز سے استدال کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ لہٰذا اس کے لیے جب یہ ثابت ہے دوسروں کے لیے یہ ثابت نہیں ہوگا تو مقومِ مخالف ایک ہے کیا مقام مخالف کا اعتبار ہے مقام مخالف سے استعمال کیا جا سکتا نہیں یا نہیں تو شواز کے یہاں مقوم مخالف کا تو اعتبار ہے جو مقوم مخالف سے استدلال کرتے ہیں لیکن اہل سنو تمہیں لیکن احناف کے ہاں اور اسی طرح موت کے ہاں بھی کیا ہے مفوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے مفوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے مثال کے طور پر ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا جاتا ہے کہ فرغانہ میں شاہانہ میں شاہ زکات بکریوں میں زکوات ہے جو کیا ہو چرنے والی ہوں اچھا چرنے والی ہوں تو اب جب یہ بیان کر دیا کہنا شانت کہ چرنے والی بکریوں میں اگر وہ اچھی تعداد کو پہنچ جائیں تو ان میں زکات ہوگی تو اس سے کیا محکوم مخالف سے ہے کہ جو چرنے والے نہیں ہوں گی یعنی جو سال کا زیادہ حصہ باہر نہیں کریں گی تو ان میں زکات نہیں ہوگی اس کے مقومی مخالف سے ہم استعمال کریں گے کہ جب چلنے والیوں میں ہے تو نہ چلنے والیوں میں کیا ہوگا دکا نہیں ہوگی مقامی مخالف اس کا یہ ہے لیکن اخناب کا جو استدلال ہے وہ اس مقومی مخالف سے نہیں ہے بلکہ اس کے لیے کیا ہے الگ سے اصطدات ہیں کہ الگ سے حدیث ہے الگ سے اس کے لیے بیان ہے مقومی مخالف سے ہم استدال نہیں کرتے اب یہ مثال دینے کا مطلب صرف آپ کو مقوم مخالف سمجھانا ہے کہ مفوم مخالف کس کو کہ جب سائمہ کہہ دیا لہذا جب سالمہ نہیں ہوں گی تو ان میں دستہ نہیں ہوگی اب مفوم مخالف آیا یہ مستدل بن سکتا ہے یا نہیں اس سے استدلال ہو سکتا ہے یا نہیں تو میں نے بتایا کہ شواق کے یہاں تو یہ ٹھیک ہے لیکن احناف کے یہاں اور متضرہ کے یہاں بھی کیا ہے مفوم مخالف استدلال کرنا درست نہیں ہے لہذا لہٰذا اگر کوئی اس کرے کہ آپ کہہ رہے ہوم شفاط شاید کپار کون کی سفارش فائدہ نہیں دے گی تو آپ تو مقوم مخالف سے یہاں استدلال کر رہے ہو آپ تو ثابت کرنا چاہتے تھے ایمان والوں کے لیے شفا تو اب یہاں پر تو آپ استدلال کر رہے ہیں کس سے مف مخالف سے مفوم مخالف سے کہ آپ کہہ رہے کفار کو فائدہ نہیں دے گی جس کا مطلب کہ ایمان والوں کو فائدہ دے گی یہی تو مقوم مخالف ہے یہی تو کیا ہے مفہوم مخالف میں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کفار کو فائدہ نہیں دے گی وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں شفات ایمان والوں کے لیے اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم مفہوم مخالف سے فلدار نہیں کرتے بلکہ یہاں پر قرآن مجید کا اسلوب ہی ایسا ہے کہ اصل اللہ تبارک مطالعہ یہاں پر ان کی برائی بیان करते ہیں उनकी वहां पर وہاں के بدحالی इतने وہ होंगे और इतने मायूस होंगे اتنے مایوس ہوں گے کہ ان کی وہاں پر مایوسی کا بیان ہو رہا ہے ان کو فائدہ نہیں لگے گا تو اس اسلوب سے ہم ہاں استقال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ان کی پریشانی کا اور ان کی بدحالی کا یہ تذکرہ کیا کو پاگا تو مسلمان تو ایسے بدحال اتنے مایوس نہیں ہوں گے اس اسلوب سے پتا چلتا ایمان والوں کے لیے شفا ہو سکتی ہے جی اللہ اور اگر ہم یہ بات مان لیں یہاں پر کیا ہے پماسل پاڑوں شفاط کہ کفار کے لیے بھی سفارش کام نہیں دے گی ایمان والوں کے بھی ہم یہ کہہ ہیں کہ بھائی ان کو بھی فائدہ نہیں دے گی تو پھر ایمان والے اور کافی کیا ہو جائیں گے ایک ہی درمیان برابر کیا ہو جائیں گے حالانکہ ایسا اللہ حالان تعالیٰ نہیں چاہتے تو فرق بیان کرنا چاہتے ہیں کپڑا اور ایمان والوں کے درمیان لہذا لہٰذا اب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہاں پر دو آئے ہیں ایک تو شفاعت اس آیت کے اسلوب سے پتہ چلتا ہے کہ ایمانداروں کے کی لیے کیا ہوگی شفاعت ہوگی اور دوسری آیت جو پہلے والی اور اس کا جواب کہ یہ برا نہیں ہو سکتا کیوں ایک تو یہ کہ محبوب محبوب محبوب محبوب سے استدال نہیں کرتے بلکہ آیب کے اسلوب سے استدال کرتے ہیں اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شفا من امتی کہ میری سفارش میری امت کے قبیرہ گناہوں والوں کے لیے ہے تو اب یہ جو حدیث ہے یہ حدیث کیا ہے حدیث سے مشہور ہے حدیث مشہور ہے لہذا اس سے بھی استدار ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کیا ثابت ہوتا ہے, ثابت ہوتا ہے؟ ایمان والوں کے لیے شفاہت بلکہ اگر شفاہ کے حوالے سے دیکھی جائے گا حدیث تو وہ حد ثواتر کو پہنچ جاتی ہیں حد سواتر کو جا کر پہنچتی ہیں کہ جن سے کیا ہے شفاہت ثابت ہوتی ہے لہٰذا اگر آپ یہ بھی کہ ہم کہتے ہیں ہمیں استقال کرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہم کے حدیث سے استعمال کرتے ہیں یہ بھی اس کا جواب دیکھیے وہ شفاحت سفارش کرنا ثابت ہے تغمبر کے لیے ون اور نئے لوگوں کے لیے ون بہترین لوگوں کے لیے خیر اختیار उसी سے حاصل ہوتا ہے المستفی مطلب ہمیں ملتا ہے, خلاف خلاف ہے علامہ جو پہلے اختلاف اس پر من کہ سفارش کے بغیر بھی معافی اور مغفرت کیا ہے جائز ہے یا نہیں تو متدلہ نے کہا تھا کہ جائز نہیں ہے اور ہم نے کہا تھا کہ کیا ہے جائز ہے شفات اولا لہٰذا سفارش میں تو بطریقہ اولا جب ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ مرتقبے کا وہ معافی ہو سکتی ہے بغیر شفاعت کے بھی تو شفاعت کے ساتھ تو بطری قولا ہوگی لیکن وائن دو اور معتدلہ کے ہاتھ لمبا لم یجز تو لمدہ جز جب ان کے نزدیک بغیر شفاعت کے یعنی جب ان کے نزدیک معافی اور مقفرت ہی جائز نہیں تھی تو ان کے نزدیک اب یہاں پر لمبا جز تو لم تجز یہی کہہ رہے ہیں کہ جب جائز نہیں تھا معافی اور مقفرت تو لم تجسٹ اب شفاعت بھی جائز نہیں تجس کی زمین راضی ہے شفا جب بغیر شفاعت کے جائز نہیں تو شفا کے ساتھ بھی جائز نہیں لنا فول نولمنات آپ بخشش غلط کیجئے اپنے لیے بھی اور ایمان والے مردوں کے لیے اور ایمان والی عورتوں کے اب یہی شاید اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے لیے ایمان والوں کے لیے مفرد چاہنا بخشش چاہنا یہی تو سفارش ہے تعالی و ماتن قوم شفاعت کے کافی لوگوں کو نفع نہیں دے گی سفارش کرنے والوں کی سفارش ہاگل کلام کہتے اس کلام کا اسلوب یا دلو دلالت کرتے اعلیٰ ثبوت آیت کے کم از کم شفاعت کا ثبوت مل جاتا ہے شفاعت ہو سکتی ہے ممکن ہوگی تولام ید اللہ شفا جملہ دے کہ جملہ اس سے سفارش کا ثبوت ہو جاتا ہے اور اگر ہم یہ کہ بھائی سفارش ہوگی ہی نہیں بالکل سفارش نہیں ہوگی تو پھر کاروں کا اس طور پر یہ کہنا اور ان کو یہاں پر یہ خاص کر دینا اور ان کی بدحالی بیان کرنے کا کوئی معنی نہیں ہوگا اگر ہم یہ کہ سفارش کسی کے لیے بھی نہیں ہوگی یعنی نہ مومن کے لیے ہوگی نہ کفار کے لیے تو پھر فائدہ ہی نہیں ہوگا اسرائیل کے کہنے کا اصل بات تو یہ کفار کی بدالی بیان کرنی ہے کہ ان کے لیے سفارش کام نہیں دے گی تو ان کی بدالی ہی بیان ہو سکتی ہے اگر ایسا نہ ہو کہ کسی کو سفارش نہ ہوگی ایمان والوں کے لیے بھی بخش نہیں ہوگی تو لما کان معنی کیا ہے لما کان عن کام سفارش کافرین سے جو سفارش کی نفی ہے اس کا پھر کوئی معنی نہیں بچے گا عند کہ باوجود اس کے قلعہ تبارک پتہ چاہتے ہیں ارادہ کیا ہوا تقریب ان کی بدحالی بیان کرنا ان کے حال کے قباحت بیان کرنا و تحقیق یکم یکش مایوس ہونے سے اور ان کی پریشانی کو ثابت کرنا ٹھیک ثابت کرنا یا پھر ان کی نا امیدی ان کی پریشانی تو باوجود اس کے بارے کو یہاں پر ان کی بدحالی کو بیان کرنا چاہتے ہیں ان کی مایوسی اور پریشانی کو بیان کرنا چاہتے ہیں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ والی آئے سب کے لیے کسی کو سفارش میں فائدہ نہیں دے گی تو پھر یہاں پر ان کی بدحالی کو بیان کرنا اس طور پر کہ ان سے سفارش کے آدمی فائدہ کی نفی کرنا اس کا پھر کوئی مانا نہیں بچے گا لہذا اس کا معنی اسی وقت ہی ہو سکتا ہے ان کی بدھائی اسی وقت ہی بیان ہو سکتی ہے کہ جب بقیہ ایمان والوں کو ان کی سفارش فائدہ دے کا نَفْيَ ورنہ کافرین سے سفارش کے, کے نفع کی نفی کرنا سفارش کے نفے کی انتفا کرنا نفی کرنا اس کا کوئی معنی نہیں بچے گا باوجود اس کے حال اہم ان کی بدحالی کو بیان کرنے کے ارادے سے بحقیق اور ان کی نومی کو ثابت کرنے کے لیے هذا المقام اس لیے کہ اس طرح کا مقام یک کرتا ہے کہ کا نفی معنی ہوتے ہیں دا لگانا نشان زدہ کرنا وسم نشان لگانا لگانا لیکن یہاں پر یہ ان کے حال بیان کرنا یک تبھی اس طرح کا مقام تقاضہ کرتا ہے کہ کہ ان, کو ان کا ایسا حال بیان کیا جائے یعنی کفار کا ایسا حال بیان کیا جائے جو صرف ان کے ساتھ خاص ہو نہ ایسے حال کے ساتھ نہ خاص کیا جائے کہ جو سب کے لیے عام یعنی جب آپ نے صرف کفار کی بدحالی بیان کرنی ہے ان کی پریشانی بیان کرنی ہے تو اس اس طرح کا مقام تازہ کرتا ہے کہ وہاں پر صرف اور صرف وہ باتیں ذکر کی جائیں جو صرف کے ساتھ آسا. نہ یہ کہ ایسی عمومی بات کا ذکر کیا جائے جو سب کے لیے آ تو یہی کہنا چاہتے ہیں اس طرح کا مقام تقاضا کرتا ہے کہ, ان کہ ایسا حال بیان کیا جائے یا ایسا ایسی علامت ذکر کی جائے بیما یا جو صرف اور ان کے ساتھ ہو نہ بیما ہوں نہ ایسی جس کی رض کی علامت بیان کی جائے تو سب کے لیے ان کے لیے بھی عام ہو بغیر اور ان کے علاوہ کے لیے بھی عام ہو یہ ایسا مقام اس طرح کا تقاضا نہیں کرتا ولی سلم اللہ طارق الحکم پھر اللہ علیہ اماز ادا ہو کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ ان تاریخ کا معلوم ہونا کہ یہاں پر شفاعت کا عدم شفاعت کا حکم کا پھر کے ساتھ معلوم ہونا یہ شرارت کرتا ہے اما آزاد کی نصیح کے لیے ایسا نہیں ہے یعنی یہ وہی سوال یہ یہاں سے ولید کل مراد سے آگے سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں سوال یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ آپ نے بھی تو مقوم مخالف سے استدلال کر لیا حالانکہ آپ جواب دینا چاہتے ہیں موت ضلع کو اور موت ضلع کے یہاں تو مقوم مخالف کا اعتبار ہی نہیں ہے لہذا آپ کا سماتن قوم شفا شاہ بری آیت سے استدلال کرنا درست نہیں ہے کیوں اس لیے کہ آپ مقوم مخالف سے استدلال کر رہے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں کہتے موقع کا، ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ يدل کہ اس کی نفی درارت کرتی ہو اما حدا کے لیے کہ بھائی جب اس کے لیے نفی ہے شفاحت کی تو باتیوں کے لیے ثبوت ہوگا کہ یہ بڑی مراد نہیں ہے جب مراد نہیں ہے تو کیوں؟ لیسا حتّا یہ بڑی مراد نہیں ہے کہ جس بھی ہم پر اعتراض کیا جائے ہم پر اعتراض وارد ہو کہ ان یہ یقوبل کی بڑھیا تبھی اجت اور دہیل بن سکتی کہ انما یقول کے خلاف ہو سکتی تھی چیز کے محمود مخالف کا قول کرتا جو مفم مخالف کا قول کرتا ہو حالانکہ موتلہ محموم مخالف کو نہیں مانتے اسی طرح کہتے ہیں ایک تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ ہم پر وارد نہیں ہوگا کیونکہ کافر کی نفی سے ہم بچے کی کافر کی نفی سے ہم بچے کے لیے سبوت نہیں مانتے بلکہ ہم کہتے ہیں قائد کا اور یہ بتاتا ہے اور دوسری بات وہاں شفاعتی قبائل اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا قول کہ میری شفاعت قبیرہ گناہوں والوں کے لیے عام ہوگی من امتی میری امت میں سے بہت مشہور ہوں یہ حجی مشہور ہے بڑے احادیثی باب شفاتی متوازرا بلکہ شفاعت کے بعد میں جتنی بھی احادیث ہیں یہ متوازرۃ المانہ ہیں یعنی مانوی طور پر حد تواتر کو پہنچی, ہو پہنچی ہوئی ہیں کہ شفاعت کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے